الحمد للہ و و و و و و مالین من يعدل من الله فلا مظل له ومن يغرله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد قول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين ونستغينهم بالصبر والصلاة من الله ما وَلَا تَفُوزُ لِمَنْ يُقْبَلُ فِي سَكِينَةِ اللَّهِ إِنَّمَا رَبُّ الْأَحْيَاءِ وَهُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَنَذَرُهُ لَكُمْ شَيْئًا مِنَ الْخَوْفِ وَالذُّنُوبِ وَنَخْبٌ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَن تُبْتَسَمَ رَأْسُ كِرَاضِرِ الَّذِينَ جَاءَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا محترم بھائی میں نے پڑھ لی فرمایا گیا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو قبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ قبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور اس مضمون کو اور صبر کے مضمون کو مکمل ہونے کے ساتھ ہی ادا کا مضمون آ مناسبت اس پہ صحیح ہے کہ صبر کی اعلیٰ نثال اعلیٰ مقام میدان جنگ میں جم کر لڑتے ہوئے شہید ہوں جی صبر کا آج سال میں حد تک مظاہرہ کیا ہو کہ اس سے جان اللہ رسم دے دی یہ ان کے بارے میں خاص ہدایت ہوئی اولا فی صبیر اللہ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو ملا ہزار ملا قلعہ پہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس بار کو نہیں جانتے ہو اس کا شعور ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا ورنہ سادہ زندہ ہے اور رحصانات ان سب کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری کچھ نہ کوئی تھوڑی تھوڑی ازمائش کیا کریں گے خوف سے بھوک سے اور مالوں میں اور جانوں میں کمی لا کر اور ثمرات میں کمی لا کر یہ آزمائش کریں آپ آزمائش کا دور اب تو طرف سے سامنے آئیں گے ایک اعتراض کا جزا فضا کا یہ کیوں ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا میں حضب اللہ میں ہی اللہ نے دیکھا ہوا ہوں تقریبوں کے لیے ایسا کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے ہی دیکھے ہوئے تقریبوں کے لیے یہ تو بہت سخت کرمات کو پور کی طرف چلے جاتے ہیں اتنا نہ کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہوتا میں ایسے کرتا تو ایسے جاتا ایسے کرتا ایسے جاتا یا یہ رد ہے یا رد عمل والا ہے کہ جو اللہ نے اللہ پاک نے کیا بس اسی پر ہم راضی سوچیں ویسے سفر کرنے والے جہاں کے لیے مشارت ہے بشیر صاحب اللہ صحابت سے مصیبت جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے کہتے ہیں کال اللہ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کی طرف ہم بابس ہو کے جانے والے ہیں اللہ کے لیے اور جو ہمارے اوپر لایا ہم تیار ہیں اس کے لیے ہمیں قبول ہے خبر کرنا ہے بشیر صاحب ان کے لیے بشار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دو مختلف کے انعامات اور یہ لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں جو پریشانیوں مشکلات میں خبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ رہے ہے ہی وہ تو بات بادی ظاہرہ ہو گیا ظاہرہ مظاہرہ نماز کی شکل میں نماز ادا کر کے اللہ سے مدد مانگے طلاق حاضر جو ہے مستقل آدیش میں آئی ہوئی خلاط حاضر جو آدمی فلاح حاضر کر اللہ سے مدد مانگی بڑے بڑے, بڑے کارنامے اب اکرام رسمان اللہ اجمعین کے خلاط حاجت کی حضرت ایک قادم کشی تاریخ ہوئی اور نزاؤ کر ایسا کہ افات پا گئے لوگ کفن تفن کے بندوبست کرنے کے پیچھے لگے ان کی گرالی اٹھی بزل کر کے دورے کا حالت پڑی اور دعا مانگی دعا مانگ کے ہٹ انہوں نے حرکت شروع کر دی انہوں نے پوچھا کہ کیا میری میری حالت موت جیسی نہیں ہوگی اس نے کہا کہ ہاں آپ دوبر گئے تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس سست آئے ابھی وہ آئے تھے کہ بیس دور پر اشتے آ گئے انہوں نے کہا بھی اس کا وقت نہیں ہے ابھی اس کو اولاد کو اس سے فائدہ پہنچنا ہے اس د کی برکت سے ایک آئی کا داخل فی الحال کی برکت ہمیشہ آدمی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اعمالِ صالحہ نیک کا مال کا اسیلا اختیار کرے اور نیک کا کر کے اس کا ہدیہ اللہ کے دربار میں پیش کر کے اس کے اسیلے سے دعا مانگے اللہ تبارک والے مشکلوں کو آسان فرما دیتے صبح دن کے پیچھے ہم پھرتے ہیں طیبت ہی دینے کے پیچھے پھرتے ہیں دوکے چکر چلانے کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں لیکن اللہ سے امال صالحہ کے سے مانگے یہ دیندار نہیں کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنا مالک صالح کے ذریعے سے اتنی قوی عبادت ہے کہ اس سے دل کا تعلق اللہ کی زیادہ دل سے ہوتا ہے آدمی کو دلی وابستی کی ملتی دعا کو دعا مغل عبادت کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغرب ہے کیونکہ دعا کے دوران آدمی کا دھیان مکمل اللہ تبارک کی طرح ہوتا ہے دعا کا مراقبہ ایسا ہے کہ اگر آج بھی اللہ تعالیٰ کا دھیان دین میں لاتے ہوئے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کر رہا ہو تعلق ماننا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک کبھی اور مضبوط ذریعہ ہے کہ آدمی کے دھیان خیال فکر پر اللہ آدمی کے فکر پر آدمی کے خیال پر اللہ کا دھیان چھا جاتا ہے بڑی کوشش کے بعد کرائے جاتے ہیں اہل دفع جو آدمی کی تربیت کرتے ہیں اس کو ہر بات اللہ کا دھیان رہے اس کے لیے کتنا براہ کے بات کراتا تو دعا میں عوامی آدمی کو حاصل ہوتی ہے ہو وہ بات دوران دعا عام آدمی کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ اس کا دھیان اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوا ہوا ہے تو دعا مغل عبادت دعا جو ہے یہ عبادت کا مغذ ہے مسائل کا حل کر ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے مسائل حل ہوں مشکلات دور ہوں آسانیاں پیدا ہوں تکلیفیں تباہ ہوں اور اس کے لیے ہر ایک دیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے نیا عمل بھی بنایا ہوا ہے کچھ آدمی ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ چاچیوں کے ساتھ تعلقات رکھیں عام رکھیں کھانے پینے پر کہ ان کے ساتھ تعلق پکاؤ کہ بہت ضرورت کام آئیں گے کیا ہمارے مصیبت مشکل آ جائے گی تو ہمارے کام آئے گے اب دونوں کے ساتھ الگات بناؤ عام طور اب تک پلاؤ یہ ضرورت پیش آئی مشکلات پیش آئی ہمارے کام آئیں گے یہ تو سارے عارضی اور فانی سارے ہیں انسان کیا ہوگا کسی کی مدد کیا کرے گا یہ بہت بہتا سارا, بہت سہارا بہت جھوٹا سہارا جس کے ساتھ ہم جن لگا لیتے ہیں اور توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہتے پریشانیوں کی ایک بنیاد مخلوق کے ساتھ توقعات کو وابستہ کر لیں وہ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق الہی اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ اپنی توقعات کو وابستہ کر لے کہ میرے ایسے کام آئیں گے میرے اس مسئلے کو حل کریں گے مریض ضرور کو پورا کریں گے یہ آدمی بڑا پریشان ہے مادی و شاید مادی اس اللہ کا غیر جتنا بھی ہے خیال انسان ہیں فرشتے ہیں مال دولت ہے عہدے کرسیاں ہیں لشکریں سدھارتے ہیں ادھرتے ہیں سارے کے سارے کمزور سارے ہیں مضبوط سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے وہ جب کسی کام کے کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ہر نماز کے بعد فرن کے لیے فرمایا گیا کہ علام اللہ مان یا ماں صحیح اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ملا موت یار ماں مناپ اور جس کو تو روک لے وہ کوئی دہ نہیں سکتا ملا ان جلدی من کر جلد کسی کو کرنا کرنے والی کوشش اور اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے اور اس کہے کہ یہ سواب نہیں فائدہ دیا ہو. جس نماز کے بعد پڑا کریں علام علامیہ مل کر جلد کہا کہ عقیدہ تو پکا ہو اور اسی سہارا جہاں سے مسئلہ ان کے سب کے ساتھ وابستگی ہو اور یہ عظیم فلسفا فل فل فل عظیم دانشوری کہ کو تو دینا چاہے عطا کرنا چاہے اس کو روک نہیں سکتا اور جس کو تر روکنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا یہ ذہن میں جگہ پکڑا پکا ہو جگہ پکڑے مرے برسایا کرنے یا رجسٹار انٹرویو دے رہا ہوں خیبر اسپتال میں کیا یہ دعا کر پڑے دعائیں ساتھی نے کی دعا کریں اس کے لیے خود بھی دعا کر پڑے ان کہا میں انٹرویو کو نہیں جاتا ہوں کہا کیوں کہ آپ پہلے سے آدمی مقرر ہے اس کو لیں گے یہ لوگ ڈسائڈیڈ ہے ڈسائڈیڈ yeah. اس کو لیں گے میں جب آپ اگر میں جائیں تو نقصان ہوتا ہے یہ نقصان تو کچھ نہیں ہوتا میں کہا پھر پھر چلا جاتا ہوں میں کہ باہر والے ٹکانے پر جاتا ہوں صرف مشق کے لیے جاتا ہوں ریہرسل کے لیے جاتا ہوں ہونا تو میں نے نہیں گیا انٹرویو دے کر آ گیا تو میں نے کہا ہوگا انٹرویو سے کہا ہو گیا نا میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا ڈسائڈ چیز آدمی کو لیا انہوں نے, انہوں نے لے لیا انہوں نے پوچھا نہیں ایسا انٹرویو کر دیا کیا چلا گیا آفتا گزارا نہیں تھا جس آدمی لیا تھا اس کا ہوا جھگڑا اور وار والا لے کر بیٹا تھل فور اس کو نکالا جائے اب ایک ہفتہ پہلے تو انٹرویو ہوا ہے پوسٹ ایڈورٹائز کر کے نمبر پراپت ہوا ہے اب دوبارہ کو رہے ہیں مہینے پھر بارڈ خالی رہے کہ جی, پچھلے انٹرویو میں جو جی, سیکنڈ نمبر پر آدمی تھا اس کو لیا گیا جی. دوسرے نمبر پہ آئیے اس کے پیچھے کال آ گیا جی. بڑا خوش ہو سایا تھا جی میں سلیکٹ ہو گیا کہ سلیکٹ کرنے والے یہ ایم اے والے بھی کے پاس آ گئے یہ صحیح حالت ہے اگر تو یہ کہہ تو آ کہ آپ نہیں ہوئے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ کیداعت کو دلا دوں تو آپ ہوئے کہ نہیں ہوئے مولہ والی مولا کے نقصان کہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی باؤ کرنا چاہے بہت پورا قادر ہے پورا غالب انسان جو ہیں یہ جھوٹے ساروں کے ساتھ اور جھوٹی چیزوں کے ساتھ اور کمزور اور بودھک چیزوں کے ساتھ اپنے اپنے توقعات کو باندھتے ہیں اور وہ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے جو اللہ کے غیر سے کے ساتھ توقعات تو وابستہ کریں ہمارے ایک ماسٹر صاحب آئے میں نے کہا آئیے جی کیسے آئے میں نے کہا میں آیا ہوں ٹرانسفر کرانے کے لیے اپنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تو کھلانا ہے اپنا دوست ہے اور ڈویژنل جو ہے وہ کھلانا ہے وہ بھی اپنا دوست ہے بس جا کر آڈر لینا ہے تو مجھے ایسا خطرہ محسوس ہوا کی آدمی کیسے بات کہہ رہا ہے گویا کرنے والے یہ ہیں وہ سارے اتنی توقع ہو تو گئی کہ جا کر میں کام کرا کیا تھی شام کو آیا ایسا پریشان ایک کو برا بلا کہہ رہا ہے دوسرے کو برا یہ ڈسٹرکٹ افسر ویسا کیسی تیسی جو روین ویسا کیسی تیسی؟ تو کیا بات ہے نہیں کیا میرا کام ایسے یہ ایسی دوستی ایسے سلکار کوئی کام نہیں کیا <laughs> <laughs> بھرپور د کیا محنت نہیں کرنا تھا کیا مطلب کرنا تھا وابستگین کے ساتھ کر کے گئے انسان کیا ہوگا آج ملاگوڑ کے زلزلے میں برطانیہ کو ایک جگہ کو ٹیلی فون کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے اتنے سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو مکان آ رہا ہے بس آواز بند ہو گئی اتنی تو نہیں انسان کے پاس اکتوبر میں جب آتا ہے اکتوبر کا سامنا کرنی ہوتا اور غیر اللہ کے ساتھ توقعات و بسہ کر لیتا ہے خوب پریشان ہوتا ہے انگزائٹی اسٹریس یہ ایک بنیاد اور پیسے جو ہے آج کل کے زمانے کے لوگوں کی وہ چلے ایک بنیادیں ہیں اس میں سے ایک بنیاد ان کی توحید کا کمزور ہونا ماضی شیا اللہ کے غیر کے ساتھ وقوع کا وابستہ کرنا اور ایک اس بات بدلنے میں یہ ہونا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جو میں بندی میں کروں وہ ہو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں لکڑ کیے اور شروع میں جب میں آیا تو بڑی دعائیں قبول ہوتی تھی پھر کچھ عرصے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی تو میں جو بڑے دردی کے بزرگ تھے ان کے پاس گئے پوچھنے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے ان کا خیال ہوا کہ شاید پہلے مقبول بن رہے اللہ کہ اب مقبول نہیں رہے تو کہتے ہیں میں نے کہا, کہا کہ پہلے دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی اب قبول نہیں ہوتے انہوں نے کہا تو کہ خدا بننا چاہتے ہیں بس میں خاموش و کرا گیا اگر تندہ اللہ تو بار خط کر کبھی دعا قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کی مسلح کس میں ہے آپ کی بہتری کس میں ہے اسے کسی کو کیا پتا ہے آپ کی سارے مسالے ساری مسلحتیں ساری بہتریاں اس کا احاطہ تو اللہ تعالیٰ کا علم وسیع کر رہا ہوں اب یہاں پر دروازہ بند کر کے ہوا بند کرنے کا اور مجھے پتہ ہے کہ اسے گولی آ رہی ہے دروازہ کھولتے آدمی کو گولی لگنے والی ابھی کو دروازے کو کھولیں کہ واہ ہے. میں اس کو بند کرتا ہوں کہ نہ نہ آئے کہتا ہے ہیں کتنا مجھے پر ظلم کر رہا ہے واہ میں بند کر رہا تو میں تیری بند کر رہا تری والی گولی بند کر دوں تیر جس کا تجھے پتہ نہیں کہتے کہ دعا مانگی جاتی ہے تو دعا کے بدلے میں اللہ اگر قبول ہو گئی تو اللہ کا اس کے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے اس میں سب سے بہترین فیصلہ اگر اس کے بارے میں کیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اس کو اٹھا کر اس کے بدلانے میں آخرت کے لیے رکھ دیا جائے تاکہ اس کو اس پر اتنا فلاں فلاں مجر دیا جائے گا کہتے آدمی اس جب دعائیں مانگی ہوئی پائے گا آخرت میں جو قبول ہونے کے بعد نافذ نہیں ہوئی تھی ان پر جو, جو سواب ملے گا تو آدمی یہ سمننا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی تھی. سارا مجھے معاوضہ اور سارا فائدہ یہاں ہوتا سب سے بہتر ہوتا ہے فائدہ دعا کی قبولیت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرنے کے بعد اس کے آواز لانے میں آفر کے لیے اٹھا رکھو تاکہ وہاں اس کو پورا اس کا فائدہ ملے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح سے کوئی بلاہ چل رہی ہوتی ہے کوئی مصیبت کوئی تخلیق اس کو خرچ خارج میں ڈالنے والی جی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے وہ آسمان سے نازل ہو رہی ہوتی ہے دعا اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ زمین آسمان کے درمیان ان کا ٹکراؤ ہو کر ان کا آپ سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے یہ مقابلہ آس آدمی کی وفات کا کام جاری رہے گا اور اس آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچا دیا میں ایک برف دار آتا ہے اس کی گاڑی کو موی تھی میں ایک سورح نور کی آیت ہے ایک سورہ رکمان کیا ہے تو پپٹنے کو کہتے ہیں وہاں کی آدمی باغی ہوئے لوگ لوگ آ جاتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں ہر بغیر آیا کافی دن آیا آتی اس نہیں ملی گاڑی میں سے کہا ہے تو جب مصیبت ہوتی ہے تب تم آتی ہوں اس کے علاوہ تو پھر دوربین میں نظر نہیں آتے ہوں اور دوسری بات یہ گھر میں آپ سے کہتا کہ گاڑی آپ کے پاس رہے گی لیکن پڑھی جاتی سردار میں سب حادثہ جیسے گاڑی ٹوٹ جائے آدمی مر جائے اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں یہ لیتے ہو یا گاڑی کا گم ہونا لیتے ہو تو کس کو اختیار کرو گے گا گاڑی کے گم ہونے کو اختیار کرے گی کہ کیا پتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کسی عظیم مصیبت پہ محفوظ کیا ہوا ہے اور مصیبت دوسرے کے گلے میں جا کر پڑ گی؟ اللہ کے بارے میں تعلق حکمتیں جانے اور انسان جلد باز ہے یہ جلد ہی اپنے سامنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ ہال ہو جائے بس ہال ہو جائے بڑا خوش ہوتا ہے گاؤں لوگ جائے بڑا پریشان ہوتا ہے میں نے بارہ واقع سنایا نا بادشاہ وزیر کا کہ ایک بادشاہ کا نیک اللہ والا وزیر تھا کوئی بات بھی آ جائے وہ کہتا بادشاہ اسی میں خیر اسی میں سلام تھی اسی میں خیر بادشاہ کا بڑا مضبوط تھا بڑی قدرت تھی اللہ والا آدمی تھا مفادات سے بالا لالچ سے بالا کیبل اصل سے بالا کوئی آدمی کسی کو مل جائے سہمت ہے باقی وزیر یہ تھے کوشش کرتے رہتے کہ بادشاہ کے خلاف ہو جائے مبتال کے من ہی چیزیں سامنے لانا ہے من ہی چیزیں سامنے لانا یہ کہتے جب کسی سے آپ کی نفرت دل نفرت پیدا ہو جائے تو من کی باتیں سامنے آنے سے ہوگی تھوڑا سا پیسے غور کرو چاہے ایسے کوئی مثبت رو میرے ساتھ کیا تھا تو آپ دیکھیں گے کہ دو من کی سامنے آئے تو چار مت بتا جائیں گے اور دل کی آئی نفرت دعوت یہ جو ہے دوستی میں اور محبت میں بدل جائے گی دل میں دل کا دعوت سے بھرا ہونا نفرت سے بھرا ہونا یہ دل کی موت ہے اس کے من بھی پہلو سامنے لاتے تھے اس وزیر کے ایک بار بادشاہ نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں میں نے کہا اسی طرح سلامتی انہوں نے کہا ہو اس کو دیکھو بادشاہ سلامت ماں بدولت عالجہ جہاں پناہ پلازمانہ اس طریقے سے بات کرنے کا کہ طبیعت دشمنان بادشاہ سلامت ناساز شداس اس سے بھی دیکھا یہ بیمار ہو گیا کہتے اس کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہوگی یہ بیمار ہو گیا قید ایک آدھار تھے درباروں کے اور وہ کہتا ہے اس میں خیر ہے تو بادشاہ کے دل میں تو نے قدرت پیدا کر دی اسی جگہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی بادشاہ نے کہ انگلی کٹ گئی انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اسی میں خیر ہے انہوں نے کہا ہو بادشاہ سلامت جہاں پناہ کی تو انگلی کٹ گئی ہے اور یہ کہہ اس میں خیر ہے ابھی کوئی خیر خاں ہے بادشاہ سلامت کا تو انہوں نے پوری نفرت ڈال دی اور کوششیں کرتے رہے یہاں تک کہ اس بار بادشاہ کو تیار کر دیا کہ اس آدمی کو ٹھکانے لگانا چاہیے نگر میں شکار کے लिए گئے اور شکار ہے مشورہ یہ تھا کہ فلانے کنویں کے پاس گزریں گے پانی سے خالی کنویں ہے اور سر کو تو کہنے لیں نہ تو عوام میں ہوگا نفرت پیدا ہوگی نہ کیا کہ اپنی رہائ کے آدمیوں کو گفت کر دیا دہا دے کر گرا دیا آپ بادشاہ شکار ہیں بھٹکا کسی دوسرے کو گے گرفتار ہوئے شکاری لباس میں لے کے اپنے بادشاہ کے سامنے وہ دربار میں کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے ایک آدمی کی قربانی دینے کی کہا ہوا تھا پھر آپ نے کہا تھا کہ اپنی رعایا کب کیسے کسی کو قربانی کر دے کہ تو بری بات ہے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بری بات ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں یہ آدمی باہر کا آیا ہے تو اس کو آپ کو قربانی کرنی چاہیے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ پاک جن کے حوالے کرو قربانی کریں پاک کے پاس لے گئے پاکجن اس کو دیکھا سارے پیر نے کہا کہ انگلی کٹی کی قربانی نہیں لگتی ہے دفعہ کرو بادشاہ نے کہا سبحان اللہ انگلی کٹنے کی تو بہتری تو سامنے آ گئی وزیر صاحب نے کہا تو اسی میں خیر ہے اسی میں بیٹھ رہی تو بہتری سامنے آ گئی انگلی کٹی نہ ہوتی تو آج تو گردن کٹتی اس انگلی نے گردن کو بچا لیا ہے واقعی تو بزرگ اللہ والا وزیر تھا میرا اور میں تھے میرے ہاتھ میں ضائع کر دیا تھا اور واپس آیا نے کہا بادشاہ سلامت نے کہا کنویں میں رسی ڈالو وہ آدمی زندہ ہے کہ جسے اللہ رکھے جیسے اللہ کس طرح ہو رہا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے وہ بھی کہ صحیح تھالہ نیچے گرا ہوا تھا رسی پکڑ کے اوپر آ گیا بادشاہ نے کہا جی وہ لوگوں سے کوتائی ہوئی کسی نے آپ کو دھیکا دے دیا جاتے ہوئے آنے میرے بادشاہ اسی میں خیر تھی بڑی فکر کی بات اسی میں خیر اس نے یار انگلی کٹنے کی خیر تو میں دیکھ کر آ گیا تیرے کیوں میں گرنے میں کیا خیر تھی اس نے کہا دیکھ جب میں اوپر ہوتا میں تو آپ تمہارے ساتھ ہر وقت لگا رہتا اگر میں اوپر ہوتا تمہارے ساتھ ہوتا گرفتار ہوتا ہے دونوں کٹے گرفتار ہوتے ہیں تیری تو انگلی کٹی ہوئی تھی تیری قربانی نہیں لگتی تھی اور میں تو صحیح تھالت تھا میری قربانی لگتی تو کنویں میں گرانے کی وجہ سے اللہ سے نے مجھے گزر کرنے سے بچایا ہے واقعی اس میں گرنے میں یہ خیر تھی اور واقعی رحمت کا فرشتہ وزیر جو ہے تو دربیار میں رکھنے کا ہے انسان کوشش کرے اللہ تبارک تعلی سے دعا مانگے اور اس کے بعد جو فیصلہ نافذ ہو گیا با اسی بات اراضی ہو جائے ساری پریشانی ختم کوئی فیصلہ نہیں کوئی غمی نہیں ہمارا لاہور میں رہا تھا تو سب عمر میری تھی پوزیٹ اور مجھ سے تین میں ایک کو چیسٹ پینٹ اٹیک ہو رہا مجھے چسٹ پین ہو رہا دوسرے کو بار بار پیشاب آ رہا ہے اندر جاتے ہیں پھر آتا ہے پھر جاتے ہیں اس کے مسالے جو ہے وہ سوڑ گیا ٹینشن سے اسٹریس سے ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے اس تیسرا میں جو ہے کہ مار رہا ہے ٹینشن کے مارے وہ بلڈ پریشر اپنا نارمل کرنے کے لیے ورنہ گر رہا ہوں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ سر آپ پریشان نہیں ہو رہے میں نے کہا یار میں ڈگری پر جان قربان کرنے نہیں آیا ہوں میں پر جان دینے نہیں آیا ہوں میرے پاس جتنا وقت تھا اسے میں نے پڑھائی کر لی ہے آپ بولے گا جتنا مجھے آئے گا وہ تو میں بتا دوں گا نہیں آیا تو پاس ہو گیا تو الحمد نہ پاس ہو میں جان دینے پر نہیں آیا ہوں جان قربان کرنے نہیں آیا ہوں تو کیا سر اس لیے تو آپ کو نہیں ہو رہا ہے زندہ آپ وہ تاریخ کر جب خدائی اختیارات آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جو میری تدبیر ہو وہی کارگر ہو جو میں دعا مانگوں وہی ہوا کرے تو نہ خدائی اختیارات لینے ہو کی پیچھے پڑ گئے تو یہی تو بات جو سخت ٹینشن اور پریشانی انسان پر تاریخ کرتی ہے اور انسان سے جان نہیں چھوڑا سکتا یہ جی کہتے ہیں توحید کا سمرہ توکل اور قضاء و قدر مرث تقدیر کا سمرہ حل رضا بالقضاء اور یہ دونوں سکون اور اطبین کے خزانے ہیں توحید گنیجی نتیجے میں آدمی کو توکل حاصل ہو یہ والے اللہ تبارک تعالیٰ ہے ہم کو کر کے اللہ کا ضرور دعا مانگیں موڑ کے تو کوئی کر نہیں سکتا وہ کرے تو کوئی روک نہیں سکتا یہ توکل ہے توحید کے نتیجے میں توکل سامنے آیا اور جو بات ہو گئی وہ تقدیر تھی اس پر راضی ہو گیا تھی. یہ دو عظیم سکون کے خزانے ہیں توہین کے سامنے میں توکل اور تقدیر کے سامنے والے نیچے میں رضا دلقضا خزانے خزانے ہیں قرآن وزیف بات پر میں نے تبصرہ کیا کہ آئے تھے پڑھ پڑھنی تھی کیا ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ سے خبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اللہ تبارک کر دیں گے حقیقت فرمائی